بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس السابع عشر سطر و سبق المدرس و استاد کیف اصبحتم یا اخوانوں اے بھائیو تم نے کس طرح کیسے صبح کی الطالبتو الطالب کی جماعت طلاب بھی استعمال ہوتی ہے اور الطالبتو بھی اصبحنا بخیر ہم نے خیر و عفیت سے خیریت سے صبح کی والحمدللہ و کیف اصبحت انت یا استاد اے استاد استاذ صاحب آپ نے صبح کیسے کی المدرس بخیر احمد ہُو میں اس کی حمد و شناخ بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں فعل یا ادریس امر ہے فعل الانوار النور ان کی جمع ہے لائٹ کے معنی میں اس کا لفظی ترجمہ کریں گے لائٹس بجا دیجئے اطف انوارا لائٹس بجا دیجیے یا ادریس اے ادریس فلاح حاجت ان کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے, سے امر ہے آتی آتی قتل, یا یاکوب قتل غیاب یا یعقوب مجھے دو وار الغیاب غیر حاضری کا ورقا کوئی فارم وغیرہ اے یاقوب یعنی جس پہ غیر حاضریاں نوٹ کی جاتی ہوں اسٹوڈینٹس کی اس کو وارا الغیاب کہا جاتا ہے یاقوب اصل میں ہے ہی حاضی درمیان میں ہیا لایا گیا ہاہ یہ ہے وہ لم ضرور عثمان الوما آج عثمان حاضر نہیں ہوا فن مصعابم بال شدید مصعب الفظیمانہ اس کو یہ مصیبت پہنچی ہے یعنی وہ مبتلا ہے یقیناً وہ مبتلا ہے شدید پیچش میں شفاہ اللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے بآدا تشیل عثماء الغبین جو ایبس تھے غیر حاضر سٹوڈنٹس ان کا نام ریکارڈ کرنے کے بعد آتے حل استاد کیا کہتے ہیں بادہ تسلیبین یعنی غیر حاضر سٹوڈنٹس کے ناموں کو لکھ لینے ریکارڈ یا درج کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں آتےحل مراقب اس ورقا کو اس کاغذ کو مراقب یہ کاغذ مراقب کو دے دو آتے میں ہا کی دمی لوٹ رہی ہے ورک تلغیابی کی طرف نہمرا تو یقیناً وہ چاہتا ہے یعنی اسے یہ کاغذ چاہیے اس وقت را کسی غرض سے کسی مقصد کے لیے لِأمرِ ما کسی کام کے لیے ماں یہاں عموم کے لیے ہے لمر کسی کام کے لیے اور لِأمرِ ما اس عموم میں مزید تاکید کا معنی پیدا کر دینے والا حرف ہے اس عام کو مزید عام کر دینے والا لے امر کسی بھی کسی کام کے لیے انہیں اس کاغذ کی ضرورت ہے اِن یکم مکتبہ مغلقا فستجدہو فی مکتب المشرفی علن نشاط ثقافی اِلَّا اِن یکم مکتبہ مغلقا اگر اس کا آفس اگر ان کا آفس بند ہو تو تم گے اسے فا تو ستجدہو آپ اسے موجود پائیں گے فی مکتب المشرفی مشرف کے آفس میں مشرف نگران علن نشاط ثقافی ثقافی یعنی کہہ لیجئے یہ کھیلوں وغیرہ یعنی کلچرل کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے نگران کے آفس میں یخر جو یا, یا نکلتا ہے وہ بادہ ہُو اور کچھ ہی دیر بعد یفقا الباب بابا شابن ایک نوجوان دروازہ کھولتا ہے و یا قیف الدہی اور اس کے پاس وہ کھڑا ہو جاتا ہے شابو نوجوان بعد تہیتی یعنی اسلام کے بعد اتسمح اطسما بدخل یا فدیلت الشیخ کیا آپ مجھے داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اے فضیلۃ الشیخ المدرس و استاد بعد ارد التحیت السلام کا جواب دینے کے بعد اهلا وسهلا ومرحبا ادخل واغلق الباب بلا کے پڑھیں گے ادخل واغلق الباب اندر آ جاؤ اور دروازہ بند کر دو اغلق کا یوں غلکو سے فعل امر ہے اغلق یبدو انک طالب جدید لگتا ہے کہ آپ نئے طالب علم ہیں اسمک کا آپ کا نام کیا ہے و من این انت اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اشاب اسمی محمد ابن ولیم میرا نام محمد بن ولیم ہے وہ انام ان کینیڈا اور میں کینیڈا سے تعلق رکھتا ہوں المدردس تفقدل وجلس ہونا تفقدل تشریف لاؤ تشریف لائیے یہ تفقدل یعنی پلیز کے معنی میں تفقدل وجلس ہونا یہاں بیٹھیے احدیث بل اسلامی انتا کیا آپ نیا نیا اسلام قبول کرنے والے ہیں حدیث یہاں نیا کے معنی میں ہے اح دن زمانہ بال اسلام اسلام یعنی کیا آپ کے اسلام کا زمانہ نیا ہے؟ محمد نعم المدرسو الحمدللہ الذي هدانا للإسلام اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی مطاسلمت یا اخی الکریم آپ کا مسلمان ہوئے ہیں؟ اے میرے معزز بھائی محمد محمد اسلمت عام الف و تسعمائت واحد و ثمانین بالتکویم میں انیس تقویم المیلادی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو تقویم شروع ہوئی اعتبار سے اس سن میں انیس سو اکاسی میں اسلام لایا اسلم آپ کے دونوں والدین بھی مسلمان ہوئے اسلام لائے لما یسلم ابھی ابھی تک میرے والد مسلمان نہیں ہوئے اما امی جہاں تک میری والدہ کا تعلق ہے فسلم الحمد للہ الحمد للہ یہ الف درمیان میں غلطی سے لکھا ہوا ہے و الحمد اللہ سے پہلے الف نہیں ہے المدرس و استاد مادہ ابو کا آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں ہوا مدیر متحفن. وہ متحف کے میوزیم کے عجائب گھر کے ڈائریکٹر ہیں ہا خطاب المدیری ہا خطاب المدیری یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدیر کا خطاب ہے المدرس یقرا الخطاب وہ خطاب پڑھتا ہے عہدہ ان المدیر علی کا كثيرا ہا آ خطاب المدیری آ اس کا معنی ہے یعنی محمد یہ اتنی بات کہ اپنا تعارف کرا کے مدیر کا جو لیٹر ہے وہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے ہا خطاب المدیر یہ مدیر کا لیٹر ہے یکرالختاب وہ رکا یا لیٹر وہ پڑھتا ہے ان المدیر یسنی علی کا کثیرن استاد اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں <سؤال> یقیناً آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں محمد محمد من المحمد آپ کے پاس یہ خوبصورت قرآن مجید کا نسخہ کہاں سے آیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے المصحف قرآن مجید کو کہتے ہیں قرآن مجید کا نسخہ مصحف یعنی جو چیز دو دو جلدوں کے درمیان ہو وہ قرآن مجید جو دو جلدوں کے درمیان ہو من عین اللہ کا مصحف یہ مصحف کہاں سے ہے یہ خوبصورت قرآن مجید کا نسخہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے آل مدیرو آپا دیا ہے نی مجھے ہی اسے یعنی یہ نسخہ المدیر مدیر نے آفانی ہل مدیرو یہ نسخہ مجھے مدیر نے دیا ہے آفانی ہل مدیرو اللہ کا سری تو کثیرمبے لکھا کا اے اللہ و اللہ یعنی یہ ویسے ہی عرب کہتے ہیں واللہ یعنی اللہ گواہ ہے یقیناً یقیناً میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں سورر تو مجھے خوش کیا گیا ہے یعنی میں خوش ہوا ہوں و انی مع عجب اور یقیناً میں آپ سے یعنی متاثر ہوا ہوں عجب عجب کسی کو عجب میں یعنی پسندیدگی میں ڈالنا وہ انی معجب امبیکا موجب اسم البفول ہے اور یقیناً میں آپ کی وجہ سے یعنی پسندیدگی میں پڑھا ہوں مطلب میں نے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں کئی فوجل جامع اسلامیہ تا آپ نے جامعہ اسلامیہ کو کیسے پایا آج ابتنی کثیر مجھے یہ جامعہ یہ, یہ یونیورسٹی بہت اچھی لگی ہے پسند آئی ہے انہا جامع فریدن یقیناً وہ یعنی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کا نام ہے یقیناً وہ ایک منفرد جامعہ ہے منفرد یونیورسٹی ہے یادرالصفیحہ ابنا المسلمین اس میں پڑھتے ہیں مسلمانوں کے بیٹے بے مشارک العردی اور مغار زمین کے مشرقی علاقوں سے اور اس کے یعنی زمین کے مغربی علاقوں سے یقب المدرس آل استاد بورڈ پہ دو آیتیں لکھتے ہیں المدرس استاد اقرا تین یا اے الحرون دونوں آیتیں پڑھیے بعد و بادل اعوذ اوزب اللہ الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یوریدون افراہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بھجا دیں ہم اپنے بجا اللہ اللہ اللہ دے اتفاط اور اگرچہ ناپسند کریں کافر اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے رسول وہی ہے جس نے بھیجا اپنا پیغمبر ہدایت کے ساتھ و دین الحق کی اور دین حق کے ساتھ کل ہی تاکہ وہ اس کو ہر ایک دین پر غالب کرے, ولو کرے اگر چہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی ہوتاد تم سب ان دو آیتوں کے بارے میں غور و فکر کرو سوچو تما عجیبہ پھر تم جواب دو ان سوالوں کا الموجہتی جن کا لفظ منا جن کا رخ کیا جاتا ہے تمہاری طرف یعنی تم سے پھر کیے جانے والے جو سوالات ہیں ان کا جواب دو مادہ یورید القفارو یا ادریس اے ادریس کا پھر کیا چاہتے ہیں یوریدون طور اللہ وہ اللہ کے نور کو بچانا چاہتے ہیں اے یمکن ہدا یا علی کیا یہ ممکن ہے اے علی اللہ لا لہدا لا مستحل یقیناً یہ مستحیل ہے نا ممکن ہے مادہ یورید اللہ یا یونس اور اللہ کیا چاہتا ہے اے یونس یورید اتمام اتمامہ نوری ہی وہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے آیتاً اخرا فی شعائب کیا آپ اور کوئی آیت کیا آپ کو اور کوئی آیت یاد, یاد ہے کیا آپ یاد رکھتے ہیں کوئی دوسری آیت فی حاد المانا اس معنی میں یا شعیب اے شعیب نام جی ہاں قرآت اعلیٰ فیصفی اللہ تعالیٰ نے صف میں فرمایا والم نور ہی ولو کر اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے و یوتم کا اسم الفائل ہے اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو بیمار سے رسول یا محمد کس چیز سے اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کو اے محمد اور صلی اللہ بالحدا و اس نے یعنی اللہ نے انہیں یعنی اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ ید خرو اس کو اسحاق داخل ہوتا ہے الانتا تھا عتی وقت اوشقت درس وعین تہیہ المدرس استاد استاد کہتے ہیں اب تم رہے ہو اور یقینا سبق قریب ہے کہ وہ ختم ہو جائے ماضر یا استاد یعنی میں معذرت پیش کرتا ہوں اے استاد ارسال برقی یتن میں پوسٹ آفس چلا گیا تھا ایک ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے برقی یتی ٹیلی گرام تار فقد و اخل بارح یقینا میرا بھائی گزشتہ رات پہنچا ہے ارسلت برقیتن الہ ابی تو میں نے اپنے والد کو ٹیلی گرام بھیجا ہے اخبرہو فیہا بسلامتی وصولی میں اس کو بتانا بتا رہا تھا یعنی بتانا چاہتا تھا اس ٹیلی میں بسلامتی وصولی اس کے صحیح سلامت پہنچنے کی یعنی خبر دینا چاہتا تھا لا بحثا کوئی بات نہیں نو پرابلم کے معنی میں تمارین و مشکیں عجیبان الاسئلت الاتیاتی آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے لما لم يحضر عثمان عثمان کیوں نہیں حاضر ہوا لم يحضر عثمان بحال متا اسلم محمد محمد کب اسلام لایا اسلم محمد عام و تس امتن و واحد و ثمانین مل لما اسحاق اسحاق کیوں لیٹ ہوا لنحبا مختب البریدی لرسال برقیت پیمرین رقم اثنان مشکل نمبر دو من ابواب الفعل سلاثی المزیدی سلاثی مزید فعل سلاثی مزید, سلاثی مزید کے ابواب میں سے ہے باب افعالہ افعالہ کا باب زیدت فی اولی الحمزہ دو زیادہ کر دیا گیا ہے اس کے شروع میں حمزہ یعنی فا این لام یہ تو ماتے کے تین حروف ہوتے ہیں تو حمزہ زبر ہے یہ زائد ہے تعمل المثالین لباب افعالہ باب افعالہ کی دو مثالوں پر گوھر کیجئے تماحات من اولمسرف التي تلیما پھر لایے پیش کیجیے مزارے کو اور مستر کو ان فلموں سے جو ان دونوں کے بعد آ رہے ہیں ارسل يرسل ارسال یورسول ارسال اسلم یوسلیم اسلام ان اغلاق یوغلق اغلاقن بند کرنا اخبار یقبر اخبار بتانا اطفاط اطفا بجانا اجاب اصل میں تھا اج وابا ج اجابۃ اصلہ اجواب اصل میں یہ اجواب تھا تا کا ویسے ہی اضافہ کر دیتے ہیں اخیر میں اجوابوں سے بنا اجاب اور تا کا اضافہ کیا تو اجابۃ اقاما یقیموا اقامت یہ بھی اسی طرح اقواما یقیموا تھا اتمم یتمم اتمام یہ میں تھا اتماما یتمم اتمام عدا یعد اعداد یہ تھا عدا یعد اعداد القا یلقاء اصل میں تھا القاین یا کو حمزہ سے بدل دینا یہ عربی زبان میں رائج ہے آمانا اسلحو امانا امانا ایمان ایمانن امانا سے بن گیا آمانا اور ایمانن سے ایمانن ای یوجب اسل اب جابن واؤ سے پہلے چونکہ زیر ہے واو کو یا سے بدل دیا گیا اب کی بجائے ایجابن ہو گیا تمریل رقم صلاح مشکل نمبر تین تھا عمل طریقہ سوغ سوگل غور کیجیے امر کو بنانے کا طریقہ ساگا یسو وہ بنانا سیگا وہ جس کو بنایا گیا ہو ڈھالا گیا ہو امر کو ڈھالنے کا یا بنانے کا طریقہ طریقے پہ غور میں باب اف الا کے باب سے ثم ملا کے بنیں گے امر بنائیے آنے والے فی الوں سے یو رسلو اسلوح یو ار سلو ارسالہ یو ار سلو حردی فت منہ الحما تو اس سے حمزہ جو ہے ہدف کر دیا گیا اور امر بنایا جائے گا اصلی سے چونکہ اس کا یو اگ سے تو اسے بنے گا اگل تم سے جب حمز دو حمزوں کا جھٹکا دور کیا گیا تو بن جائے گا توجیبو سے, سے بن جائے گا عجیب اور پھر یا کو ڈراپ کیا عجب را اسم من اجیبر باہم کی بجائے یہ ہونا چاہیے سو یہ غلطی سے نکتہ غاتے پڑ گیا ہے سگ اسم من الافعال العطیتی آنے والے فیلوں سے اسم الفائل بنائیے الماضی اسلم المزار یسلم اسم الفاعل बनेगा مسلمہ با شروع میں می پیش لگا دینے سے اسم الفاعل بن جائے گا اسلم یسلم اسے مسلم ارسل یرسلوا مرسلن امن یؤمن مؤمنا ادار یدیر مدیرن ادار یدیر کا ردی معنی ہوتا ہے گھمانا چلانا یعنی جو پورے ادارے کو گمائے یعنی چلائے ڈرک کرے اسے کہیں گے مدیرن احرم یحرم محرم امکن یمکن ممکنن امکن یمکر ممکن ہونا ممکنن جو چیز ممکن ہو ڈالنے والا نمبر پانچ ابن مجہول ابن مجہول مجہول کے آنے والے فیل بنائیے منک منہا من پھر اسم المفول بنائیے ہر ایک کا ان میں سے ارغلہ کا یوگلو یوگو کو یوگ لیکو کا اسم المفول کیا ہے یوگ کو اور اس سے اسم المفول کیا بنے گا موقع آربا یو ربو سے مو ربن مو ربن سے مک یہ بن جائے گا اسم الفائل اور یق راہ مدار مجہول اور یوک سے اسم المفول مک راہن یعجبو یعجبو کا مدار مجھول یعجبو اور مؤجبن اد یو ادو یو ادو مدار مجہول اور مؤدن جس چیز کو تیار کیا گیا ہو اصبا یوسیب پہنچنا مصیبن پہنچنے والا اور مسعابن جس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو نمبر چھ تمطلا افعال کے بعد کی مثالوں پہ غور کیجیے ان میں متعین کیجیے الماضی, الماضی کو مکانی و زمان یہ ساری چیزوں کو متعین کیجیے اغلق الباب ملا کے پڑیں گے اغلکا و لاتوا فی دروازے کو بند کر دو اور کھڑکیاں نہ بند کرو اغل امر ہے اور لاتو گل نہیں ہے اکف القلفاتی لائٹ بجا دیجیے کمرے کو بند کرنے سے پہلے یہ امر ہے اور اغلاق یہ مصدر ہے اگلا کا لکھا جائے گا مرسل یعنی جس کی طرف کوئی خط بجا جا رہا ہے اس کا نام وہ عنوان ہو اور اس کا ایڈریس لکھا جاتا ہے مرسل کا نام اور اس کا ایڈریس فی الجانب الظرفی الزرف لفافے کے دائیں جانب لفافے کی دائیں سائٹ پہ وسب المرسل اور بھیجنے والے کا نام وانوانہو اور اس کا ادرس فل جانب الایساری بائیں جانب بائیں سائٹ پہ یہاں مرسل الیہی یہ مرسل اسم المفہول ہے اور مرسل المرسل یہ اسم الفائل ہے اکرہنی امی علا تر کی بیتی ہی اکرہنی امی مجبور کیا مجھے میرے چشانے علا تر کے بیتی ہی اپنے گھر کو چھوڑنے پر ا یہ فعل ماضی ہے لا لاجوز نکاح المقرہ نہیں جائز ہے نکاح المقراہ مکرہ کا نکاح یعنی جس کو مجبور کیا جائے جس کو مجبور کیا جائے اس کا نکاح جائز نہیں یعنی نکاح بالجبر کہہ لیجئے منعقد نہیں ہوتا المکرہی اسم المفول ہے وجت القلم ملکن فی فنائل ماہدی میں نے قلم کو موجود پایا ملکن پھینکا گیا ڈالا گیا پھینکا گیا, گیا فی فنائل ماہدی انسٹیٹیوٹ کے سہن میں تو ملکن الکا یلکی کا اسم المفول ہے الفید المزاربن فیل مزار محربن محربن یعنی معرب ہوتا ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے وہ الفید المادی و فعل المر مبنی یعنی اور فعل ماضی اور فعل امر دونوں مبنی ہوتے ہیں معربن ان اسم المفول ہے انا مصعب بے امساکن شریدن یا دکدور میں مبترا ہوں بے امساکن شریدن شرید قبض میں اے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب میں شرید قبض میں مبتلا ہوں مصاب الصاب یوسیب اسم البول ہے المحرم و و محرم یعنی احرام پہننے والا پہنتا ہے ایک چادر و ایک چادر یعنی تحمد باندھنے والی اور رداء اوپر اوڑنے والی ازار دو چادریں ازار کہتے ہیں جو تحمد کی طرح باندھی جائے اور رداء جو یعنی اوپر اوڑ لی جائے تو اس میں المحرم و احرم و اسم الفائل ہے انم و عجب طالب المجحدی میں یعنی پسندیدگی میں ڈالا گیا ہوں یعنی میں پسند کرنے والا ہوں اس محنتی طالب علم کو تو جب یہ اسم المفول ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ بس آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ بس آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہ جو ایمان لا اللہ پہ اور آخری دن پہ اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نہ ڈرا مگر اللہ سے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا دنیا میں اچھائی الف... بھلائی اور آخرت میں بھلائی بہتر زندگی اور تو ہمیں بچا جہنم کی آگ کے عذاب سے آتے آتا یو کا فعل امر ہے انا من ولا کنی اکیم النافی المانیہ میں جاپان سے تعلق رکھتا ہوں لیکن اس وقت میں مقیم ہوں المانیہ میں اس وقت قیام کرتا ہوں المانیہ میں جرمنی میں اقامہ یقین مظاہرے ہے بس اللہ تعالیٰ جنت اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ جنت کو بنائے ہماری اقامت کی جگہ مکامنا مقام یہاں اس میں ضرف ہے اقامہ یقینی سے نمبر سات اس من الدرس افعال باب افعال و مشتقات نکال سبق میں سے افعال باب افعلہ کے افعال کو مشتقات اور اس کے مشتقات کو یعنی اسم الفائل اسم المفول اسم ضرف وغیرہ سبق میں یہ اسبہ سے فیل مادی ہے اشبخنا اسی طرح اسبختہ اسی طرح آگے کا فیل امر ہے آتے آتی آتا یا باب افعال کا فیل امر ہے اساب یوسیب سے اسم المفول ہے مغلکن اغلا کا یوغلیکو سے المشریف اشرف یو شریف سے اسم الفائل ہے اغلک اغلک الباب اغلا کا سے فیل امر ہے اسلم اسلامہ یوسلیم سے جی طرح, طرح آگے اسلامہ لمہ يسلم يسلم سے, سے, سے, سے مصحف اسم اِسم المفول اصحفا کو صحیح یعنی کسی چیز کو صحیفا کی شکل دینا کتاب کی شکل دینا المصحف وہ قران مجید جس کو کتابی شکل دی گئی ہو یعنی قرآن مجید کا نسخہ وغیرہ اسی طرح مجبن فیل فیل مدارے ان کی وجہ سے حالت نسب میں حالت نسب سے لی کی وجہ سے اور یہ فیل مدارے ہے اشرک یو اس اسم الفائل ہے عجیب عجاب عجاب یوجیبو سے اسی طرح یریید و یریدو یورید وم کنو میں پھر آگے یوریدو اراد یریدو سے مدارے ہے اتمام عتم یتمو سے مصدر ہے اسی طرح متم عطما یتمو سے اسم الفائل ہے آگے ارسال یہی باب فعال ہے فیل ماضی پھر آگے ارسلہ کا یوشکو باب فعال سے فیل ماضی ارسال ارسلا يرسلوا سے مصدر ارسلت ارسلا يرسلوا سے فعل ماضی اخبره اخبر يخبرو سے یہ اخبرو فعل مضارع ہے نمبر 8 مش نمبر 8 ينصب یہ دو مفعولوں کو حالت نصب میں لے جاتا ہے مثال کے طور پہ اعطیت حامدا کتابن میں نے حامد کو ایک کتاب دی حامدا یہاں مفول اول ہے مفول نمبر ایک اور کتابا یہاں مفعول ثانی ہے مفول نمبر دو المفول الامدن پہلا مفول اور کتاب دوسرا مفول من کو کتاب کس نے دی اعطا فعل ہے مفول اول اور الکتابہ مفعول ثانی آل مدیرو آتا نی ہل ماضی ہے نی مفول اول اور آگے حاج و ضمیر ہے مفول ثانی اور المدیرو کیا ہے اس کا فائل تعمل مثال پہ غور والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے اس, اس پیٹرن پہ اور دو مفولوں کو متعین کیجیے من آتابانی ابی من کل کتابی یہاں نی مفول اول ہے اور ہی مفول ثانی ہے من آتا کا سا آپ کو گھڑی کس نے دی آتا خالی یہاں نی مفول اول اور ہا مفول ثانی من آتا کا ہادل کل آپ کو یہ قلم کس نے دیا اس کا جواب ہوگا آتا نی ام اممی اگر چونکہ امی ہے یہاں آتا کی بجائے فیل محنت سے استعمال ہوگا اتت نی ہی امی یہاں نی مفول اول ہے اور ہی مفول ثانی من آتا کمل کتاب من اطا کمل کتبہ تمہیں یہ تمہیں کتابیں کس نے دیں آگے المدیر کہنا ہو ہمیں کتابیں مدیر نے دیں تو کہا جائے گا آ اطان المدیر القطبہ اطان المدیر القتبہ یا اطان القطبہ المدیر یو کہیں گے تو یہاں نا مفول اول ہے اور القتبہ مفول ثانی من آتا کا یہ رجسٹر کاپی نوٹ بک تمہیں کس نے دیا ہے یہ کاپی تمہیں کاپی تمہیں کس نے دی کہنا ہو انتا نے اورقیتا نی ہی اقعیتا نی ہی نی مفول اول اور ہی مفول ثانی من آتا کل کتابوں اور آپ کو کتاب اور کاپی کس نے دی کہنا ہو یہ دونوں دونوں چیزیں مجھے میرے کلاس فیلو نے دی تو کہا جائے گا زمیلی زمینی تو نی مفول اکول اور ہیما مفول ثانی نمبر آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے جو ولو کی ہیں یعنی ان مثالوں میں ولو استعمال ہو رہا ہے وا کا معنی اور لو کا معنی اگر اگرچہ نمبر ایک وبا متم نوری کی ووکاری حلقات رو اور اللہ اپنے نور کو اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے اور اگرچہ شکل یہ گاڑی اور, اگر اس کا رنگ اور اس کی شکل پسند آ جائے سن قدیم تن تو یقیناً وہ پرانی ہے لاد اس طرح یشتری سے پھیلے نہیں ہے ولو میں حاضر ہو امتحان میں حاضر ہو اور اگرچہ تم بیمار ہو محضوری مریض امتحان میں آؤ یعنی شکت کرو اور اگرچہ تم بیمار ہو ساری حادل میں مہنگی ہو اور اگرچہ یہ مہنگی ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں لن اس کنا حادل گئی تھا نہیں بچانا میں اس گھر میں ہر کس نہیں رہوں گا اور اگرچہ मुझे مجھے اسے दे دے دے اور اگرچہ تم اس گھر کو مجھے رفت دے دو پھر بھی میں اس گھر میں ہر کس نہیں رہوں گا نمبر دس لہٰ مستحقم لہذا مستحب میں حال ہی لام البتدای یہ لام ابتدا ہے لہذا لام زب اللہ ہے اور توفید تو عید تو تو مضمون جم جاتی اور جملے کے اندر جو مضمون ہوتا ہے جملے کا جو مفہوم ہوتا ہے ہوتا ہے اس مفہوم میں تاکید معنی پیدا کرنے کا یہ لام زب اللہ فائدہ دیتا ہے اور پھر تنظیمی اور پرانے پاک میں ہے وَلَا عجرُ وَلَا عجرُ اَكْبَرُ وَلَا عجرُ سے لکھا ہوا ہے اور یقیناً آخرت کاخرت میں جو موافظہ ملے گا اخبار وہ بہت بڑا ہے یعنی وہ بڑا ہونے کے بعد سے آخری درجے پر فائز ہے اب الفرید پہ اس میں تبدیل ہے اور اس میں سکھو جتنی کا مانا پایا जाता है والا اللہ اکبر اور سدا بڑا بڑا جو ہے اس کا دنیا میں رہ کے سفر بھی نہیں کیا جا, جا سکتا والا اما تم اومین خیرمشرات حکم اور یقیناً مومنا باندی مومنا لاندی بہتر ہے مشرقہ عورت سے اور اگر سے وہ تمہیں پسند آ خیر مشرق, یعنی مشرق اور بھی اور اگرچہ ہے لذت و تم کی سبھی بلاہ یقیناً صبح کا جانا اللہ کی راہ اللہ کی راہ میں اور روحاتن خیر یا اور روحاتن یا شام کا نکلنا صبح کے وقت اللہ کی راہ میں نکلنا یا شام کو یا شام کے وقت نکلنا بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے دنیا و معافی حاصل نمبر گیارہ اصبہ نے اخواطی کانا اصبہ کانا کی اخواط میں سے ہے نحو جیسا کہ اشبہ حامد المریض یعنی اصبہ وہی کام کرتا ہے جو کانا کرتا ہے اور کانا کیا کرتا ہے کانا اپنی خبر کو حالت نصر میں لے جاتا ہے جیسا کہ اصبہ حامد المریض حامد بیمار ہو گیا حامد صبح کے وقت بیمار ہو گیا جو منع کریں گے یا حامد نے صبح بیمار ہو کردرک وہ یعنی پایا اس کو صبح نے صبح کے وقت نے کہ وہ بیمار تھا اور پرانے پاک میں ہے افبہا کو فارغا اور ہو گیا پارے علیہ السلام کی گیا کا دل خالی وقت کرتا اتنی بیمانہ اور کبھی کبھی یہ سہارا کے معنی میں بھی آتا ہے افبہا ان صبح کے وقت ہو گیا کبافی یعنی بھائی بھائی کو داخل کرو آنے والے جملوں پر البردو شدیدن سردی شدید ہے کہنا ہو صبح کے وقت سردی شدید ہو گئی تو کہیں گے اصبح بہ اصو بارہ نمبر اوشا کا کاروبہ کے معنی میں واحیہ من اخوات کانا اور وہ یعنی جو اوشا کا ہے وہ کانا کے کانا کی اخوات کانا کی بہنوں میں سے ہے کانا کے ساتھیوں میں سے ہے یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو کانا کرتا ہے اور یا جی وہ خبر ہوا مکون اور ضروری ہے کہ اس کی خبر ہو مکان بنی ہوئی مکون کو بنانا مکون اسم المقول ہے اور ضروری ہے کہ اس کی خبر بنائی گئی ہو ان اور فیل سے یعنی ان کے بعد کوئی فیل آنا ضروری ہے جو بھی مانوی لحاظ سے مناسبت رکھتا ہو نحو جیسا کہ اوشا کا طرف قریب ہو گیا ہے سبق ختم ہو جائے ویوستہ عمل و منہل مظار و ایزن اور اس سے فیل مزارے بھی استعمال کیا جاتا ہے نہ وہ یوش قطل عیر جو علاد اجازتی قریب ہے یعنی مستقبل میں طلبا کہ وہ واپس لوٹیں اپنے ملکوں کی طرف فی اجازتی چھٹیوں میں اجازت چھٹی کو کہتے ہیں ایجازات چھٹیاں اطلاع بھی کہتے ہیں اور اجازات بھی نمبر تیرہ ما. وہ اسے چاہتا ہے کسی کام کے لیے یہ ما نکرا ہے مکمل ہے اور مبہم ہے وہ نا اطلام قبلا اور یہ ما جو ہے وہ آتا ہے صفت بن کر اس کی جو لفظ یا جو جملے کا حصہ اس سے پہلے ہوتا ہے نحو جیسا کہ سافر تو ریاضی میں نے ریاض کی طرف سفر کیا کسی وجہ سے یعنی کسی کام کے لیے کسی کام کی غرض سے آتینی کتاب ماں مجھے دے دو کوئی سی کتاب کوئی بھی کتاب دے دو ریتح فی مکان ما میں نے اسے دیکھا کسی جگہ میں یاد نہیں ہے نکرہ کہ کسی جگہ میں, میں میں نے اسے دیکھا برا تاد الخبرا کی صحیح فت عماں میں نے یہ خبر پڑھی کسی ایک اخبار میں مجھے یاد نہیں وہ کون سا اخبار تھا بہرحال کسی اخبار میں میں نے یہ خبر پڑھی محمد ابن ولیما تو حضاف و حمزہ تو ابنوں ابنوں کا حمزہ ہدف کر دیا جاتا ہے جا صفت المن جب وہ آئے صفت بن کر کسی علم کی مباف انس میں ابھی ہی اور مضاف بن کر اس کے والد کے نام کی طرف یعنی یا کہہ لیجیے ترجمہ کریں گے اپنے والد کے نام کی طرف جب یہ لفظ مزاح بن کر استعمال ہو تو اس کا حمزہ جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے نہ وہ محمد وشترتو اور شرط رکھی جاتی اور شرط ہے یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ یشتر شرط رکھی جاتی ہے انتقن کلمات واحد کے تینوں کلیمات ایک ہی سطر میں ہوں واحدہ جا ابا و حافی صطرن ابا بحافی اور جب آئے ان میں سے کوئی لفظ کوئی کلمہ ایک سطر میں اور, اور کوئی لفظ دوسری صطرآ دوسری, دوسری سطر میں قطبت کالمہ تو ابن و بالحمزہ تھی تو پھر ابنو کا جو لفظ ہے وہ لکھا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ نہ الحسن و بنو علی اگر ابنو کا لفظ جو ہے الحسن کے بعد اسی سطر میں ہوتا تو پھر یہ جو علیف درمیان میں آ رہا ہے یہ موجود نہ ہوتا یوں لکھیں گے یعنی علی سمیت اگر یہ پہلے حمزہ تھا اور اس کو ہلف نہیں کیا جاتا ہے اس طرح کی عبارت میں حامدن شیخ ابراہیم لن ابنو یہاں ابن جو ہے لمب یقا بینا علم وہ نہیں واقع ہوا ہے دو علم سے تعلق رکھنے والے اسموں کے درمیان دونوں کا علم ہونا ضروری ہے مخصوص نام جبکہ یہاں حامد تو علم ہے مخصوص نام ہے لیکن اشیخ یہ علم نہیں ہے کسی کا مخصوص نام نہیں ہے بلکہ کسی کو بھی اشیخ کہا جا سکتا ہے یا شیخ وغیرہ یا شیخ فلان یہ کسی کا مخصوص نام نہیں ہے اس میں علم نہیں ہے کسی کا پراپر نیم نہیں ہے تو یہاں ابنو کو الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا پندرہ نمبر ہاتھ جما الزماعل آتی آتی آنے والے اسموں کی جمع لائیے مصحف کی جمع مصاحف فنح صحیح جمع اس کی افنیت نشاطن سرگرمی ایکٹیویٹی اور اس کی جمع انشت ایکٹیویٹی کی جمع ہے جوانب کنارے نمبر سولہ ہاتھی ماضی یا ابا یا ابا کا ماضی بنائیے پیش کیجیے ابا یا ابا یا ابا کا فعل ماضی کیا ہے ابا اس نے انکار کر دیا ابا یا ابا انکار کر دینا یا انکار کرنا سترہ نمبر ادخلک اللہ کلیمت مما یا مفید ہر لفظ کو داخل کیجیے ان میں سے جو الفاظ نیچے آ رہے ہیں جملہ مفیدہ میں مکمل جملے میں آ جب مسلم کہنا ہو مجھے آپ کی بات پسند آئی ہے تو کہیں گے آ جب کلام علیہ اس نے اس کی تعریف کی لمبا سمے اخبہ علیہ مبتلا کے معنی میں انا مصاب بالحم میں بخار میں مبتلا ہوں مشارک الع و زمین کے مشرقی حصے اور اس کے مغربی حصے مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغاربہ فقیر و غنی جن وزب وسرتا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا اور اگرچہ تم اصرار کرو اسور اسرسر ضد کرنا تن کچھ دیر کے لیے خالدن ثم خالد کچھ دیر خاموش رہا پھر اس نے کہا انا اریدو ان اشرب میں چائے پینا چاہتا ہوں اوشا کا قریب ہونا مثال کے طور پہ کہنا ہو کہ تقریر قریب ہے کہ ختم ہو جائے تقریر ختم ہوا چاہتی ہے کہ او شکل الخطاب ایں انتهیا من نکرۃ الطعام المبهما ما نکرہ کی مثال لائیے مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کسی کام کی غرض سے گئے ذهبنا الی اسلام آباد لامر ما فاخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین